وإن صالح من شفعته على عوز أخذه بطلت الشفعة ويرد العوز وإذا مات الشفيع بطلت شفعته وإذا مات المشتري لم تسقط الشفعة وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته شفا کے مسائل چل رہے ہیں بھائی جی وہ انصا بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے زمین پر شفے کا دعویٰ کیا بھائی بھئی اس کے ساتھ والی زمین بکی تھی اس نے کیا کہا میں شفا کرتا ہوں اچھا بھائی تو جو خریدار تھا اس نے کہا بھائی آپ یوں کریں شفے سے دستبردار ہو جائیں اور یہ ایک لاکھ روپیہ آپ میری طرف سے ویسے رکھ لیں بس یہ لے لیں میرے ساتھ سلا کر لیں صفحے کو چھوڑ دیں بھائی تو اس نے پیسے اس کو دے دیے بھائی اس نے شفا شفے سے وہ دست بردار ہوا کہتے ہیں بس بھائی جیسے ہی وہ یہ سلاح کرتا ہے اس کا حق شفا ختم ہوا بھائی کیا ہوا حق شفا ختم ہوا کیونکہ یہ عوض لینا اے پر دلالت کرتا ہے بھائی یاد رکھنا آگے مسائل آ جائیں گے وہ امور جو اعراض پر دلالت کرتے ہیں ان سے شفا ختم ہو جائے گا شفا باطل ہو جائے گا اور وہ امور جو رغبت پر دلالت کرتے ہیں ان سے حق شفا ختم نہیں ہوگا بھائی میں ایک چیز مثلا میں اپنی گاڑی آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں تو بیچنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے گاڑی میں مجھے رغبت ہے یا رغبت نہیں ہے بھائی رغبت نہیں ہے بیچنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے تو دوسرے کے پاس چلی جائے گی تو معلوم ہوا یہ اس کے اندر کوئی رغبت نہیں رکھتا تو بیچنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے رغبت نہ ہونے پر کہ اعراض پر بھائی کس پر یعنی یہ شخص اس چیز سے منہ موڑ رہا ہے اور خریدنا یہ دلالت کرتا ہے رغبت پر مثلا میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں معلوم ہوا میں اس گاڑی میں راغب ہوں بھائی میں چاہتا ہوں یہ مجھے مل جائے بھائی تو یاد رکھنا وہ امور جو کس پر دلالت کریں اعراض پر ان اس صورت میں حق شفا ختم ہو جائے گا اور کوئی ایسا امر پیش آ جائے جو اعراض پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کس پر دلالت کرتا ہے رغبت, رغبت, رغبت, رغبت پر دلالت کرتا ہے تو حق شفا ختم نہیں اب دیکھو یہاں پر اس شخص نے کیا کیا ایک لاکھ روپیہ لے کر کیا کر رہا ہے شفا کو چھوڑ بست رہا, بست رہا بست ہے. ہے تو معلوم ہوا یہ پیسے لینا یہ شفا سے اعراض پر دلالت کر رہا ہے بلکہ اس نے باقاعدہ ہو سکتا ہے بلکہ منہ سے بھی کیا کہہ دے کہ میں تو شفا کو چھوڑتا ہوں بھائی تو منہ سے کہہ دے گا پھر تو بطریقہ اولا ہو جائے گا اگر ویسے ہی لے لیتا ہے پیسے اس نے کہا بھائی یہ پیسے لے لو شفا چھوڑ دو اس نے شفا لے لیا اور اس نے وہ پیسے لے لیے بس مولانا اس کا حق شفا ختم ہوا اور پیسے اس نے کس چیز کے بدلے لیے ہیں بھائی حق شفا کے بدلے شفا تو ایک حق کا نام ہے کسی مال کا نام تو نہیں معلوم ہو یہ اس نے رشوت لی ہے بھائی تو یہ اب اس کو واپس کرنا پڑے گی بھائی کیونکہ کسی چیز کے بدلے میں تو یہ پیسے <سؤال> شفا تو صرف ایک حق کا نام ہے یا شفا مال کا نام ہے بھائی شریعت <سؤال> میں ایک شخص کو ایک حق دیا ہوا کہ آپ کے پڑوس والی زمین بکے یا آپ جس جی زمین میں شریک ہیں اس کو, کو کوئی بیچے دوسرا شخص دوسرا شخص تو آپ کیا کر سکتے اس پر <سؤال> تو یہ تو صرف حق کا نام ہے مال کا نام نہیں ہے بھائی لہذا اب یہ جو اس نے ایوز لیا یہ کسی مال کے بدلے نہیں لیا بلکہ صرف اپنے ایک حق کے بدلے لیا ہے حق شفا کے بدلے تو ایوز لینا صحیح <سؤال> نہیں یہ رشوت ہوئی واپس کرنا پڑے گی اور حق شفا بھی ختم ہوا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو تو کہتے ہیں وَإن صالح من شفاته على عوض ان یاد رکھیے بھائی اب ایک قانون بھی آپ کو بتلا دوں آئندہ بھی ترجمے میں اس پر نظر رکھنا اور گزشتہ اخبار میں بھی جہاں ایسی جگہ آئی ہو وہاں آئندہ خود ترجمہ کرتے ہوئے تکرار کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتے جانا یاد رکھو نکیرا کے بعد جب فیل آ جائے عموماً تو وہ اس کی صفت بنتا ہے نکیرا کے بعد کیا آ جائے فیل آ جائے تو وہ عموماً وہ فیل اس نکیرا کے لیے صفت بنے گا یعنی جملہ بن کر جملہ بن کر وہ اس نکیرا کی صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ پھر ایسے مقام پر یوں کریں گے کہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لائیں گے ایک ہے موصوف ایک ہے صفت بھائی کس سے پہلے ایسا کا لفظ لائیں آئیں گے موصف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں گے آپ دیکھیے یہاں پر ایوز نکرہ ہے ایوز کیا ہے نکرہ, نکرہ. بھائی معرفت یہ اقسام یاد ہے یا نہیں یاد بھائی جی ضمیریں جی. ہیں یہ ضمیروں میں سے بھی نہیں اس کے بعد اسماعی اشارہ ہے یہ اسماعی اشارہ میں سے بھی نہیں ہے اس کے بعد عالم ہے عالم بھی یہ نہیں اس میں موصول ہے وہ بھی یہ نہیں ہے بھائی اور معرف باللام جس پر علیسلام حیبس پر علیسلام بھی نہیں اور ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو مزاف یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں اور معرفہ بنیدا بھی نہیں مزاف مزاف تو مزاف یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد آخاز آیا تو یہ فیل اس کے لیے کیا بنے گا ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر اکثر اسی طرح ہوتا ہے اور لہذا ایوز ہوا موصوف اخذہ ہوئی اس کے سفر اور موصوف سے پہلے کیا لائیں گے ایسا بس یہ آپ دیکھتے جانا جہاں بھی ہوگا ترجمہ اسی طرح ہوگا شفا تی اور اگر شفی نے شفا کا نے اپنے شفا پر سلح کر لی اعلی ایسے ایوز کے پر اخاضہ جو اس نے لے لیا ہے تو بصالتی شوفا تو شوفا باطل ہو جائے گا عیوز اور یہ ایوز کو کیا کرے گا واپس کرے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا آپ جب اس نے سلاح کی ہے مال لیا ہے تو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ شوفا سے دست پردار ہو رہا ہے تو شوفا تو ختم ہوا اور ایوز بھی واپس کرے گا میں نے بتلایا کیونکہ یہ کسی مال کا ایوز اس نے نہیں لیا صرف ایک حق کے بدلے پیسے لیے ہیں اور حق کے بدلے پیسے نہیں لیے جا سکتے بھائی ہیلا ہے مولانا شفے کو ختم کرنے کا ہیلا ہے ایک طریقہ ہے سمجھ میں آیا آپ نے کوئی زمین بیچی یا آپ نے کوئی زمین خریدی اور وہاں زمین کا پڑوسی اس پر کیا کر دیتا ہے شفا کر سک کر دیتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں بھائی یہ لو بھائی دس لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور آپ کیا کریں شفے سے 10 بردار ہو جائیں وہ بھائی پیسے لیتا ہے اور شفے سے 10 بردار ہو جاتا ہے بس مولانا اس کا حق شفا بھی ختم اور اب وہ پیسے بھی اسے واپس کرنا پڑے اسی طرح اور بھی کئی خیلے ہیں مثلا شفی مشتری جو ہے وہ شفی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں بھائی شفا نہ کرو شفا سے شفے سے دستبردار ہو جاؤ میرے سے خرید لو زمین ویسے تم شفے کے ذریعے مجھ سے لو گے تم ویسے کیا کرو مجھ سے خرید لو شفے سے دستبردار ہو جاؤ میرے ساتھ اس میں خصومت نہ کرو شفے کے اندر مقدمہ بازی نہ کرو بھائی تو دوسرا شخص کیا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں تم سے کہتے ہیں بس بھائی مارا حق شفا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح ایک آپ نے ایک زمین خریدی ساتھ والے نے کیا کیا اس پر شفا کر دیا آپ گئے بھائی کہ بھائی جھگڑا مقدم میں ہی نہ کرو میرے ساتھ شفے کے مسئلے میں یوں کرو یہ زمین میں آپ کو کرایے پر دیتا ہوں آپ شفا چھوڑ دیں یہ زمین میں آپ کو سو سال کے لیے کرائے پر دیتا ہوں اور کرایہ صرف پانچ سو روپئے ہوگا سو سال کا سارا سمجھ میں آیا وہ کہے گا واہ بھائی یہ تو سو سال پانچ سو روپے یہ تو ایسا موقع پھر کہاں ملے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے بس مولانا شفا کیا ہو گیا ختم ہو گیا ہاں بلکہ یوں نہ کہیں سو سال کے لیے میں دیتا ہوں یوں کہیں سو سال کے لیے آپ کو دے دوں گا بھائی کیا کروں گا یہ زمین میں آپ کو سو سال کے لیے کرایہ پر دے دوں گا بھائی ورنہ اگر دیتا ہوں کہتا ہے پھر تو عقد ہو جائے گا بھائی آپ نے ایجاد کر دیا اور اس نے کیا کر دیا قبول کر دیا پھر تو آقد ہو جائے گا لہذا لہٰذا ہوں میں آپ کو دے دوں گا بھائی آپ شوفے سے دس بردار ہو جائیں میں آپ کو یہ زمین سو سال کے لیے کرایے پر دے دوں گا اور کرایہ صرف کتنا ہوگا پانچ سو روپے ہوگا سو سالوں کا بھائی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں چلو بھائی میرے ساتھ آخر کرو میں تم سے یہ زمین لیتا ہوں کرایہ بس پر بس فوراً نہیں حق شفا کیا ہو گیا آپ کو یا اسی طرح آپ کو آپ نے زمین خریدی ساتھ والے نے شفا کر دیا آپ اس کے پاس چلے گئے بھائی حق شفا چھوڑ دیں آپ اور یوں کریں یہ زمین میں آپ کو ساری عمر کے لیے ویسے ہی دے دیتا ہوں ویسے دے دوں گا بھائی سارے عمر آپ کے پاس رہے آپ کے جب انتقال ہوگا پھر میں واپس لوں گا اور کوئی کرایہ نہیں ویسے آریتن دے رہا ہوں میں آپ کو بھائی وہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے مجھے قبول ہے منظور ہے بھائی بس مولانا فوراً اس کا حق شفا کیا ہو گیا ختم ہو گیا جی و عیدا ماتل شفی اور شفا توشتری لم تفا بھائی یہ شفا کرنا کس کا حق ہے مشتری کا حق ہے یا وہ جار اور وہ شفیع کا حق ہے بھائی شفیع کا حق ہے شفا بھائی مشتری کا حق ہے؟ لہذا جب اگر شفیع مر گیا اور ابھی قاضی نے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا تھا یا اس نے زمین ابھی لی نہیں تھی تو حق شفا ختم ہو جائے گا بھائی کیونکہ جس کا حق تھا وہی وہ نہ رہا تو حق شفا بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور اگر مشتری مر جائے بھائی جس نے زمین خریدی تھی تو اب حق شفا ختم نہیں ہوگا بھائی کیونکہ شہ شفا تو کس کا حق ہے شفیع کا اور حقدار ابھی زندہ ہے مولانا لہذا شفی مرے تو حق شفا ختم لہذا اب اس کے وارثوں کی طرف بھی منتقل نہیں ہوگا بھائی کیونکہ یہ حق کا نام ہے وارثوں کی طرف مال منتقل ہوتا ہے حق منتقل نہیں ہوتا بھائی وہ دامات شفی ہو اور جس وقت مر جائے شفی میں نے بتلایا بھائی قاضی کے فیصلے سے پہلے مر جائے اگر قاضی فیصلہ کر چکا ہے اس کے لیے شفے کا پھر تو یہ قاضی کا فیصلہ کرتے ہی یہ کیا بن جاتا ہے زمین کا مالک بن جاتا ہے بھائی تو اس سے پہلے پہلے اگر شفی مر گیا باپ الاد تو ہو تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا وہ عیدا ماتل مشتری لمتا پتی شفاتو اور جب مشتری مر جائے تو شفا ساقت نہیں ہوگا اس لیے کہ مستحق تو ابھی بھی باقی ہے بھائی وہ ان با شفی اور یا ما یشفا ہی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی بھائی میں نے ابھی آپ کو قانون بتلایا تھا ایسے امور جو اعراض پر دلالت کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی پایا گیا تو شفا حق شفا کیا ہو جائے گا باطل اور اگر ایسا عمر پایا گیا کوئی جو رغبت پر دلالت کرتا ہے تو پھر حق شفا باطل نہیں ہو تو وہ امور جو کس پر دلالت کریں اعراض پر ان کی وجہ سے حق شفا ساقش ہو جائے گا اور وہ امور جو رغبت پر دلالت کرتے ہیں ان کی وجہ سے حقشا ساقت اب آپ مجھے مسئلے بتلاتے جائیں بھائی ایک آدمی نے بھائی میں نے زیب کو وکیل بنایا کہ میرے لیے یہ بکر کی زمین خرید لو بکر سے زمین کیا کرو زید میرا وکیل ہے زید نے میرے لیے یہ زمین خریدی لیکن زید کا گھر اس زمین کے پڑوس میں تھا اس نے خود ہی پھر اس پر شفا کر دیا تو زید نے کیا عمل کیا تھا پہلے میرے لیے زمین کو خریدا تو اب آپ بتائیے وہ شفا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بھائی خریدنا رغبت پر دلالت کرتا ہے یا اعراض پر پر دلالت کرتا ہے لہٰذا اب اس وکیل کو بھی شفے کا حق حاصل حاصل حاصل ہوگا ہوگا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بھائی میں نے آپ کو کیا ضابطہ بتلایا وہ مور جو ایراس پر دلالت کریں ان میں سے کوئی پایا جائے گا اس شخص کی طرف سے تو یہ اس سے حق شفا ثاقب ہو جائے گا اور وہ امور جو رغبت پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے کوئی پیش آ جائے تو حق شفا ساخب اب میں نے زید کو وکیل بنایا کہ میرے لیے یہ زمین خریدو بھائی زید نے میرے لیے وہ زمین خریدی اور پھر خود ہی فوراً کیا کر دیا اس پر شفا کر دیا تو زید نے کیا کام سر انجام دیا ہے خریدنے کا میری طرف سے وکیل ہو کر اور خریدنا اعراض پر دلالت کرتا ہے یا رغبت پر خریدنا کسی چیز کا اس کی رغبت پر دلالت کرتا ہے میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں اس کا مطلب ہے مجھے گاڑی, یہ مجھے مجھے پسند ہے یہ چاہیے تو خریدنا رغبت پر دلالت کرتا ہے اور بیچنا کس پر دلالت کرتا ہے پر دلالت کرتا ہے بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی دوسری صورت بناؤ بھائی میں <coughs> نے زید کو وکیل بنایا کہ میری یہ زمین بیچ دو پہلے وکیل کس چیز پر تھا خریدنے پر, پر اب وکیل ہے بیچنے پر میں نے کہا میری یہ زمین بیچ دو زید نے میری یہ زمین بیچی اور بیچنے کے فوراً بعد اس نے اس پر کیا کر دیا شفا اب آپ بتائیے اسے حق شفا ہوگا یا حق شفا نہیں ہوگا حق شفا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ زید نے کیا کام سر انجام دیا ہے بیچا ہے اور بیچنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے راز پر دلالت کرتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی وہ ان باشیو ما یش فاؤ <بيه> اچھا یہ تو ایک اور میں مسئلہ آیا بھائى بھى آپ کے گھر کے ساتھ والی زمین بھی کی آپ نے اس پر فوراً شفا کر دیا شفا کر دیا ابھی آپ آب کے حق میں شفے کا فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ کو وہ گھر اپنا بیچنا پڑ گیا جس کی وجہ سے آپ شفا کر رہے تھے تو کہتے ہیں جیسے آپ اس گھر کو بیچیں گے آپ کا حق شفا خود بخود کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ کو شفے کا حق ملا ہی کس وجہ سے تھا اس گھر کی وجہ سے ملا تھا اور جب آپ نے اس گھر کو بیچ دیا تو وہ سب بھی ختم ہو گیا اب آپ اس کے پڑوسی نہیں رہے جب پڑوسی نہیں رہے تو آپ کا حق شفا بھی, شفا بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا بھائی یہ من با شفیع اور ماں یش ہی اور اگر بیچا شفیع نے اس گھر کو یا اس زمین کو يشفع فاؤبی ہی جس کے ذریعے وہ شفا کر کر رہا ہے قبل ان يقضى له بشفعه قبل اس کے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے شفہ کا باطلت شفعته تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا و وكيل البائع اذا باع وهو الشفيع فلا شفعه له اور بائع کا وکیل جب اس نے بیچا اور وہ هو اس حال میں کہ وہ ہی شفیع ہے فلا شفعه له تو اسے شفہ کا حق بائے کا وکیل بھائی ابھی مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا میں نے زید کو کیا بنایا وکیل کہ میری یہ زمین کیا کرو بیچ دو تو وہ میں بائے ہوں وہ میرا وکیل ہے اس نے میرے لیے زمین بیچ دی اب یہ خود ہی اس پر شفا کرنا چاہتا ہے لیکن اس نے کیا فیل سر انجام دیا بیچنے کا اور بیچنا یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے لہذا اب اس پر اس کو شفے کا حق حاصل نہیں ہوگا یہی بات کر رہے البائی وہ شفیع ہو فلاں شفات لہو اور بائے کا وکیل جب اس نے بیچا ہو اس حال میں کہ وہی شفیع ہو فلاں شفاتا لہو تو اسے شفے کا حق نہیں ہے بھائی اس لیے کہ یہ بیچنا اعراض پر دلالت کرتا ہے کزالی کا انضمین شفی اور در کا اور اسی طرح اگر شفیع ضامین ہوا در کا بائی کی طرف سے درگ کہتے ہیں بھائی تاوان تاوان تاوان سمن کا زمان بھائی سمن کا زمان بھائی میں ایک گھر خریدنا چاہتا تھا ایک علاقے میں ایک گھر تھا میں اس کو کیا کرنا چاہتا تھا خریدنا چاہتا لیکن ادھر میں ڈرتا بھی ہوں پتہ نہیں یہ زمین میں کوئی مسئلہ نہ نکل آئے اور میرے پیسے نہ ڈوب جائیں بھائی چنانچہ میں خریدنے پر تیار نہیں ہو رہا ارادہ تو بن رہا ہے لیکن پوری طرح تیار نہیں ہو تو زید نے بھائی بائے کی طرف سے مجھے زمان دے دیا ضمانت دے دی کہ بھائی اس زمین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اگر آپ کے کوئی مسئلہ ہوا یہ زمین کسی اور کی نکلی کوئی کوئی مسئلہ کوئی بھی ہوا تو میں آپ کے سمن کا ضامین ہوں بھائی میں آپ کے سمن کا ضامین ہوں میں ضمانت دیتا ہوں بھائی میں آپ کو پیسے آپ کے واپس دلواؤں گا اور اگر نہ ملے تو میں خود آپ کو دے دوں گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اب میں بے پر تیار ہو گیا کہ معلوم ہوا اب پیسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے بھائی اس نے زمانت دے دی ہے بھائی چنانچہ بے ہو گئی بے ہو جانے کے بعد اب اسی شخص جس نے ضمانت دی تھی یہ اس پر شفا کرنا چاہتا ہے تو کیا شفا کر سکتا ہے یا شفا نہیں کر سکتا کہتے ہیں یہ شفان نہیں کر سکتا بھائی اس لیے کہ اس نے کس کی طرف سے ضمانت دی ہے بائے کی طرف سے ضمانت دی ہے سمجھ میں آیا اور اس کی وجہ سے بیچنے کا عمل پورا ہوا اگر یہ ضمانت نہ دیتا تو یہ عقد پورا ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ آکد پورا ہوا ہے اور اب یہ شفا کر کے اسی آکد کو توڑنا چاہتا ہے جو اس کی وجہ سے پورا ہوا تھا لہذا اب اس کو اجازت نہیں اس آقد کے تام ہونے کا سبب کون بنا یہ اور اب اسی آقت کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے صفا کے ذریعے توڑنا چاہتا ہے تو لہذا اب یہ اس کے درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو زمان یا دوسرے لفظ میں یوں نے ضمانت دے دی کہ ات ات تو اس کی وجہ سے بے پوری ہوئی اس کے بغیر بے پوری نہیں ہو رہی تھی تو اس کا ضمانت دینا بے کے لیے یہ اعراض پر دلالت کرتا ہے اور جو امر بھی اعراض پر دلالت کرے وہ شفیق کی طرف سے پیش آ جائے تو اسے شفے کا حق مم. نہیں رہتا تو یہاں بھی اب اسے شفے کا حق حاصل مم. نہیں ہوگا صورت سب کو سمجھ میں آ وہ قزالی کا انضمین شفیع در کا با اور اسی طرح ہے یعنی شفے کا حق نہیں ہوگا انضمین شفیو اگر ضامین ہوا شفیع اور کا عنل انل با آئی کس کی طرف سے بائع کی طرف سے وکیل میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا میں نے زید کو وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں گھر خرید لو زید نے وہ گھر میرے لیے خریدا اور پھر خود ہی اس پر کیا کر دیا شفا کر سکتا یا نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے بھائی کیونکہ اس نے کون سا کام سر انجام دیا ہے خریدنے کا اور خریدنا دلالت کرتا ہے یا رغبت پر رغبت پر اور تو وہ امور جو رغبت پر دلالت کریں تو پھر تو حق شفا باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ وکیل المشتری اور مشتری کا وکیل جو ہے ابتاع کا کیا معنی ہے خریدنا جب اس نے خریدا وہ الشفیع اور وہی شفیع تھا پلا ہو تو اسے شفے کا حق ہے بھائی صورت مسئلہ یہ کہ میں نے آپ کو ایک زمین بیچی لیکن خیار شرط کے ساتھ یعنی بیچنے والے نے خیال اپنے لیے رکھا مجھے اختیار ہے بھائی تین دن تک مجھے عقد میں نے کر لیا ہاں بھائی یہ زمین میں نے آپ, میں آپ کو بیچتا ہوں آپ نے کہا میں یہ زمین آپ سے خریدتا ہوں بھائی ہم نے آقد آپس میں کر لیا لیکن میں نے کیا شرط اپنے لیے کیا خیال رکھا خیارے شرط بھائی تین دن تک مجھے خیال ہے سوچنے کا مجھے موقع دو میں مشورہ وغیرہ کر لوں اگر میرا ارادہ نہ بنا تو تین دن کے اندر اندر میں حفاقت کو کیا کر دوں گا کر دوں گا بھائی اس کو کیا کہتے تھے خیار شرط اور برور یہ کس نے رکھا بائے نے اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بائے جب خیار شرط رکھتا ہے تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلتا بھائی مبیعہ اس کی ملک سے <متحن> خیال شرط کے بعد میں یہ بات تفصیل گزر چکی اور مشتری جب خیار اپنے لیے رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں مبیا بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے مبیا بائی کی ملک سے نکل جاتا ہے تو بائی نے, نے خیار رکھا ہے تو مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلا جب مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلا بھی تو ساتھ والا بھی شفا بھی نہیں کر سکتا ہاں وہ شفا کب کر سکتا ہے جب یہ اپنے خیار کو ساقد کر دے کہ بس بھائی میں کہ بیم ہو گئے بھائی میں نہیں کرتا تو جب ہو جائے گی اپنے خیار کو ساقط کر دے گا اب اس ملک سے نکلا اور کس کے ملک میں داخل ہو گیا مشٹری کی ملک میں تو اب کیا کر سکتا ہے کوئی شفی شفا کر سکتا ہے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی اور جس نے بیچا کسی زمین کو بھائی جس نے بے چقیار شرط کے ساتھ یعنی بائے نے رکھا ہے فلا شفا تلی شفیع تو شفی کے لیے شفا نہیں ہے فین از قتل باخیار وجہ شوفا اور اگر تاخذ کر دیا بائے نے اپنے خیار کو وجہ تو ایسا بات شوفا تو شفا کیا ہو جائے گا ثابت کیوں واجب نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بتلایا تھا شفا کرنا کوئی واجب نہیں ہے مرضی ہے انسان کرے یا نہ کرے تو شفہ ثابت ہو جائے گا۔ و اینش ترا بشرت الخیاری وجبت الشفہ اور اگر کسی نے خریدا خیار شرط کے ساتھ تو شفہ ثابت ہو جائے گا۔ خیار الشرط کس نے رکھا؟ مشتری اور مشتری جب خیار شرط رکھے تو مبیع بای کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ تو لہذا شفہ ثابت ہو جائے گا۔ و من ابتدا عن شراء فاسدا فلا شفعه فيها بھائی بے کے اندر کوئی شخص کسی نے مسن کو ایسی شرط لگا دی جو مختص عقد کے خلاف ہے آپ نے پڑھا ہے ایسی صورت میں بے کیا ہو جاتی ہے فاسز ہو جاتی ہے مسن ایک آدمی نے دوسرے کو مکان کرایہ پر دیا کہ یہ مکان میں آپ کو ایک سال کے لیے کرایہ پر دیتا ہوں ہر مہینے کا اتنا کرایہ ہوگا مگر ایک شرط ہے بھائی ایک شرط ہے بھائی کہ... نہیں کرای کی بات نہیں بھائی کس کی بات ہو رہی ہے بیچنے کی بات ہو رہی ہے ایک آدمی نے کیا, کیا؟ دوسرے کو مکان بیچا کہ میں یہ مکان آپ کو بیچتا ہوں اتنے لاکھ میں مگر شرط یہ ہے کہ تین مہینے تک میں اس پہ رہوں گا جب تک مجھے اگلا مکان نہیں مل جاتا اس وقت تک میں اس کے اندر رہوں گا تو دوسرا قبول کر لیتا ہے مولانا تو یہ بے کون سی بے ہو گئی, بے فاسد ہو گئی کیونکہ ایسی شرط لگائی جو مختص آفت کے خلاف ہے بھائی آفت تو چاہتا ہے کہ کے <تصفيق> حوالے کرو بھائی سمجھ میں آیا لہذا یہ آفت درست نہیں ہے لوگ عموماً اس طرح بے کرتے ہیں بھائی جب تک ہمیں مکان نہیں ملتا ہم اس وقت تک کسی کے اندر رہیں گے یہ شرط نہ لگا آفت میں ویسے بعد میں اجازت لے لو بھائی یہ مکان میں آپ کے لات میں بیچتا ہوں وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں دے دیتا پھر تو ٹھیک ہو گیا بھائی تو لیکن اگر شرط لگا دی آفت کے اندر تو یہ آفت فاسد ہو جائے گا اور آپ نے پڑھا ہے بھائی بیگ فاسد کا کیا حکم ہے مشتری مبیائی کا مالک کب بنتا ہے جب مشتری مبیعے پر قبضہ کر لیتا ہے مالک کی اجازت سے تو اب کیا بن جاتا ہے مالک لیکن یہ ہے بیع فاسد اور بیع فاسد کا کیا حکم بتلایا تھا میں نے <تصف> اس کو توڑنا ضروری ہے دونوں پر واجب ہے اس کو فسخ کریں بھائی شریعت نے اس قسم کی بے سے منع کیا ہے تو لہٰذا دونوں پر ضروری ہے کہ اس حقت کو فسخ کریں بھائی اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا بیع فاسد کے اندر سمن آیا کرتے بلکہ کیا آتی ہے فیمت آیا کرتی ہے بھائی اگر واپسی ممکن نہ رہے تو پھر کیا کرنا پڑتی ہے لہذا اولن تو یہ ضروری ہے کہ اسی بہ کو توڑیں فسخ کریں چیز واپس کریں بھائی اور اگر بے کو توڑنا ممکن نہیں رہتا تو پھر اس صورت میں کیا دینا پڑیں گے مشتری کو سمن نہیں دینے پڑیں گے بلکہ فیمت دینا پڑے گی بھائی اب صورت میں مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو مکان بیچا اور بیچا بھی کے ساتھ بھائی تو کیا شفی شفا کر سکتا ہے یا شفا نہیں کر سکتا کہتے ہیں بھائی شفی شفا نہیں کر سکتا بھائی اس لیے کہ اس بے کے اندر فصق ہونے کا شرحن اس کو کیا کرنا ضروری ہے فسخ کرنا ضروری ہے بھائی تو استعمال ہے یہ دونوں کو پتہ لگ جائے ان دونوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے اس میں یہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے بے فاسز ہو چکی ہے اب ہمیں بے کو کیا کر دینا چاہیے تو فسخ کا استعمال ہے لہذا شفا نہیں اگر شفا ہم ثابت کر دیتے ہیں تو شفا کے لیے تو وہ آقد پختہ ہو جائے گا مولانا کیا ہو جائے گا پختہ لہذا جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں آ اس عقط کو تو پختہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے توڑنا چاہیے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی منی شرا اناصد خریدا بے فاسط کے ساتھ جس نے خریدا کوئی گھر بے فاصد کے ساتھ بے شرائے فاصد کے ساتھ فلاں شفا تفیہ تو اس میں شفا جائز نہیں ہے ولی فل واحد من اور دونوں آفت کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے فسخ کا حق ہے قتل ہوا پس اگر ساخت ہو جائے تو شوفا ثابت ہو جائے گا فسخ ثابت ہو جائے آ آ فسخ کیا ہو جائے ساخب ہو جائے مثلا مشتری نے بھائی اس مکان کو تو واپس کرنا بے کو پھسخ کرنا اور مکان کو واپس کرنا ضروری تھا لیکن مشتری نے اس میں عمارت تعمیر کر لی جو عمارت تعمیر کر لی اب کیا ہوا اب فسخ نہیں کر سکتا مولانا فصق کیا ہو گیا ساقت ہو گیا جو عمارت تعمیر کر لی اور جب فسخ ساقت ہوا تو اب کیا ہو جائے گا شفے کا حق ثابت بھئی پہلے تو شفے کا حق نہیں تھا کیوں نہیں تھا شفے کا حق فسخ کا استعمال تھا اور اب فسخ کا استعمال ہے فسخ تو ساقت ہو گیا اس نے عمارت بنا لی اس کے اندر تو اب کیا ثابت ہو جائے گا شفا ثابت ہو سا... جائے گا اب شفا کر سکتا ہے بھائی شفا, تو تو شفا ثابت ہو جائے گا وہی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک نے وہ یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں کے وطن میں رہتا ہے بھائی دارالاسلام میں رہتا ہے اس نے دوسرے زمین سے دوسرے کافر سے کوئی زمین خریدی اور بدلے میں شراب ایوس کے طور پر دی بھائی ریوس کے طور پر کیا دی شراب, شراب یا ایوس کے طور پر کیا دیا بھائی دیا, دیا, دیا اب اسی زمین پر ایک دوسرا زمنی وہ شفا کرتا ہے تو وہ شفے میں کیا چیز دے گا کس طرح لے گا اسے زمین کہتے ہیں بھائی دیکھیے ہم نے ہم آپ کو پہلے سے ضابطہ بتلا چکے ہیں کہ زبات الامثال میں کیا دینا پڑتا ہے زبات الامثال میں مثل دینا پڑتا ہے وہی چیز دینا پڑتی ہے اور زبات القیم کے اندر قیمت جن جنوں کا مثل ممکن ہے ان میں مثل دینا پڑے گا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تھی بھائی کیا تاریخ کی تھی شفا کی اس کے کا کیا دینا پڑے گا مثل دینا پڑے گا تو جہاں مثل ممکن ہوگا وہاں مثل دے کر زمین لی جائے گی شفا کے لیے اور جہاں مثل ممکن نہ ہو مثل سوری تو وہاں پر کیا دیا جائے گا وہاں قیمت دی جائے گی سمجھ میں آ اب شراب کس میں سے ہے شراب کا مثل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے ایک آدمی کے پاس شراب ہے وہ کسی سے ضائع ہوئی کافر سے دوسرے کافر کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے کہ ویسی شراب اس کو لا کر دے دے ممکن ہے تو شراب تو زبات المفان میں سے بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور خنزیر کس میں سے ہے زوات السیم میں سے بھائی آپ نے بھائی آپ نے پڑھا تھا یا نہیں خنزیر کافروں کے لیے اسی طرح جیسے مسلمان کے لیے بھیڑ بکری تو بھیڑ بکری کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا یہ زبات الحمسال میں سے ہے زبات القیم میں سے ہے بھائی کیونکہ اس جیسی بکری ایک بکری ہے دوسری اس جیسی تو مشکل ہے بھائی سمجھ میں آیا وہ ظاہری صفات اگر مل بھی جائیں باطنی صفات تو اس جیسی نہیں ہوں گی بھائی تو لہذا شراب کس میں سے ہے زوات الحمسال میں سے اور کس میں سے ہے سے, ہم میں سے لہذا ایک کافر نے دوسرے سے زمین خریدی شراب کے بدلے میں تو اب اس کے ساتھ والا پڑوسی کا وہ بھی کافر ہے ذمہ ہے وہ اس پر کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس پر شفا کرتا ہے تو جیسے شفے کا مسلمان کو ہے اسی طرح کافر کو بھی ہے بھائی اب وہ زمین کو لینا چاہتا ہے شفے کے ذریعے تو کیا چیز دینا پڑے گی ایوز میں وہی مثل دینا پڑے گا شراب زوات الامثال میں سے ہے تو جتنی شراب دے کر اس نے زمین لی تھی یہ بھی اتنی شراب دے کر زمین اس سے لے لے گا لیکن اگر دوسرے نے شراب کس کے بدلے لی تھی خنزیر کے بدلے میں تو خنزیر تو کس میں سے ہے میں سے اور وہاں پر لحاظ اب خنزیر نہیں دینے پڑیں گے بلکہ ان جتنی ان کے برابر قیمت دے کر زمین کو لے لے گا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی لیکن اگر اس زمین کا شخیہ مسلمان ہوا پھر کیا کریں گے مسلمان اس زمین کو لینا چاہتا ہے جو ایک کافر نے دوسرے سے کافر سے دوسرے سے خریدی ہے شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے کہتے ہیں بھائی مسلمان چاہے دونوں صورتوں میں چاہے اس نے شراب کے بدلے خریدی ہو چاہے اس نے خنزیر کے بدلے خریدی ہو دونوں صورتوں میں قیمت لے گا بھائی خنزیر کے مسئلے میں تو کافر بھی کیا دیتا تھا دوسرے کو سیمت ہی دیتا تھا یہ شراب کے بدلے میں شراب کیوں نہیں دے گا کہ مسلمان کے لیے نہ تملی کے خمر جائز ہے اور نہ تمو کے خمر جائز نہ وہ شراب کو خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے لہذا اس مسلمان کے لیے ممکن ہی نہ رہا شراب کا دینا تو اب وہاں پر بھی وہ بھی کیا دے دے گا اس کی سہمت دے کر زمین اس سے جبران لے لے گا بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی و اذ اشترى ذمى يدارن بخمرن او خنزيرن او جب خریدا کسی زمین نے دارن کسی گھر کو بخمرن شراب کے بدلے میں او خنزیرن یا خنزیر کے بدلے میں و شفیعوا ذمی ان اس حال میں کہ اس کا شفیع بھی کون ہے بھائی اس گھر کا شفیع وہ بھی ذمی ہے آخا بمثل الخمر الخنزیر تو وہ لے لے گا اس گھر کو خمر کے مثل کے بدلے میں یعنی اسی کے مثل خمر دے کر الخنزیر اور خنزیر کی قیمت دی کے بدلے میں یعنی اس کے بدلے قیمت دے دے گا وہ امکان شفیع ہوا اور اگر اس گھر کا شفیع کوئی مسلمان تھا ا فادا هذ قيمت الخمر والخنزير تو وہ لے لے گا اس گھر کو شراب اور خنزیر کی قیمت کے بدلے میں یعنی دونوں صورتوں میں کیا دے گا قیمت دے گا ولا شفات في الهبه الا ان تكون بعوض مشروط بھئی کسی نے دوسرے کو اپنی زمین تحفے کے طور پر دے دی بھائی ہدیے کے طور پر بھائی فلاں میری ایک کوٹھی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں بطور توخفہ کے کیا اب اس پر شفا ہو سکتا ہے یا شفا نہیں ہو سکتا بھائی اس پر شفا نہیں ہو سکتا بھائی یاد رکھیے بھائی لیکن اگر اس نے ہبا کے اندر کوئی شرط لگا دی کہ مجھے اس کا عبص دو گے بھئی میں وہ کوٹھی آپ کو دیتا ہوں لیکن شرط ہے کہ یہ اپنی موٹر سائیکل مجھے دے دیں تو بھائی یاد رکھو یہ ہے تو ہیبا بس بز بظاہر تو ہیبا ہے لفظ تو کیا استعمال کر رہا ہے وہ ہیبا لیکن دراصل یہ بیع ہے بھائی دراصل کیا ہے بیع, بیع, بیع, بیع, بیع, بیع ہے مانا کے اعتبار سے دیکھا جائے کیونکہ یہ اس کو دے رہا ہے کوٹھی یہ بھی مال ہے اور اس سے لے رہا ہے موٹر سائیکل اور وہ بھی کیا ہے مال, مال, مال ہے تو مبادلت المال بل آیا اور یہ کس کو کہتے ہیں مبادلت المال بالمال یہی تو بیع ہے اور جب بھی بیع پائی جاتی ہے زمین وغیرہ آکار میں تو وہاں پڑوسی کو کس چیز کا حق حاصل ہو جاتا ہے کسی جو روحے کا حق مل جایا کرتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ولا شفا تفیل ہبتی اور شف کا حق شفا نہیں ہے ہبا کی کے اندر القن ابھی مشروطین مگر یہ کہ وہ ہبا ہو ایسے ایوس کے بدلے میں مشروطن جس کی شرط لگائی گئی تھی وہتری فصم فل قول قول صورت مسئلہ یہ بھائی زید کے ساتھ والی زمین بکی زید نے اس پر شفا کر دیا اب اختلاف آیا مالانا زید کا اور مشتری کا زید ہے شفیع زید کہتا ہے کہ تم نے یہ زمین دس لاکھ میں خریدی ہے بھائی مشتری کہتا ہے نہیں بھائی یہ زمین میں نے بارہ لاکھ کی خریدی ہے اور تم نے شفا کیا ہے تو لاؤ بارہ لاکھ دو بھائی زید کہتا ہے نہیں تم نے کتنے میں خریدی تو اختلاف کس کے اندر آیا بھائی دو کے درمیانیا بھائی شفیعہ اور مشتری کے درمیان آیا قیمت کے اند... سمند کے اندر بھائی تو یاد رکھیے اس صورت میں مدد جو ہے مدعی وہ شفیہ ہوگا اور منقر کون ہوگا مشتری منکر ہوگا بھائی کیونکہ ضابطہ یاد ہے بھائی کیا ضابطہ بتلایا تھا آپ کو البینت والل مدعی ولی زمین علامن انکارا حدیث ہے سمجھ میں آیا بھائی البینہ تو المدائی مدائی کے ذمے بینا ہے انکارا اور منکر کے ذمے کیا ہے قسم ہے بھائی قسم ہے تو اب دیکھیے اس صورت میں کس کو میں نے بنایا مدائی شفیہ کو اس لیے کہ شفیہ دعوی کر رہا ہے کہ میں اس گھر کا مستحق ہوں اقل سمن دے کر شفی نے کہا کتنے لاکھ میں لیا آپ نے اور مشتری کا کہتا ہے میں نے کتنے میں لیا بارہ لاکھ میں سمجھ میں تو شفیع کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سا من ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے بدلے میں میں گھر کا اس گھر کا مستحق ہوں اور مشتری کیا کر رہا ہے اس کا انکار مشتری اس کا کیا کر رہا ہے تو مدعی کون ہوا شفیع اور منکر کون ہوا مشترک اور تو بھائی نا کس کا قبول کیا جاتا ہے بھائی تو آپ ہیں آپ کے پاس دو آدمی آ جائیں بھائی ان کا اپس میں جھگڑا ہے اور دونوں کے گواہ بھی اپنے بنا کر لے آتے ہیں بھائی تو اب آپ کس کے گواہ قبول کریں گے مداحی کے بھائی گواہ لیے جاتے ہیں اس کی قسم وغیرہ نہیں لی جاتی اور قسم کس کی ہوتی ہے مطالعہ یعنی منکر کی قسم ہوتی ہے مداحی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں تو یہاں پر بھی اب مداحی کون ہوا شفیع لہذا اگر بہینہ لے آئے تو کس کا بہینہ قبول کیا جائے گا شفیع کا اور اگر قسم تک نوبت پہنچتی ہے بھائی کسی کے پاس بہینہ نہیں ہے اور دونوں قسم کھانے پر تیار ہیں تو کس کی قسم کا اعتبار ہوگا منکر کون ہے یہاں پر مشتری ہے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی شفی کہتا ہے میں اس گھر کا حقدار ہوں کم پیسوں کے بدلے میں اور بائی مشتریف کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے بھائی انکار کر رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی شفیع اول مشتریف سمنی اور اگر اختلاف کیا شفیع اور مشتری نے سمن کے اندر فل قل المشتری تو قول کس کا معتبر ہے مشتری بار بار کا قول کیونکہ مشتری کون ہے انکار انکار کرنے والا فَإن دیکھو تسمیہ کا سیگا ہے فعین اقام اگر دونوں نے قائم کر دیا کیا چیز قائم کی البعینا تھا قائم کر دی کس نے بھائی شفیع نے بھی اور مشتری دونوں گواہ لے کر آ تو کہتے ہیں فلبئین تو بین تو شفیع حنی فتو محمد رحیمہ اللہ تو بینا جو ہے وہ شفیع کا معتبر ہے کس کے نزدیک طرفین رحیمہ اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ البعین تو کہ المشتری جبکہ مابسرم اللہ فرماتے ہیں مشتری کا بعینہ قبول کیا جائے گا بھائی اس کا مشتری کیوں کہ اس لیے کہ شفیع کیا کہہ رہا ہے مثلا کتنے میں یہ مکان خرید ہے آپ نے دس لاکھ اور مشتری کیا کہہ رہا ہے دللاق. بارہ لاکھ میں خریدا ہے معلوم ہے دس لاکھ تو مشتری بھی کہہ رہا ہے تسلیم شفیع نے کتنے کا دعویٰ کیا دس لاکھ مشتری کیا کر رہا ہے اس دس لاکھ کو تسلیم کر رہا ہے کوئی اس کا انکار کر رہا ہے ہاں دو لاکھ اوپر زیادہ ثابت کر رہا ہے دو لاکھ زیادہ کا وہ دعوی کر رہا ہے اور شفی اس کا انکار کر رہا ہے اس زائد کا تو لہذا یہ ہوا مدعی اور وہ ہوا مدعی. مشتری کیا کر رہا ہے دو لاکھ روپے زیادہ کا مدعی ہے اور شفیع کیا ہے اس زیادت کا منکر ہے اور بینہ کس کا قبول کیا جاتا ہے مدعی کا تو یہاں زیادت کا مدعی کون ہے مشتری لہذا اس کا بینہ قبول کیا جائے گا سورت سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں البینہ تو بینت المشتری کے بینہ وہ مشتری کا قبول کیا جائے گا وہ عزت دال مشتری سمن اکثر ہو سورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ یہ کہ ایک زمین بکی پڑوسی نے اس پر شفا کر دیا اور قاضی صاحب کے پاس مسئلہ پہنچا قاضی کے صاحب کے پاس اب کیا کرتا ہے مشتری کہتا ہے مشتری جو خریدار تھا وہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ زمین میں نے پندرہ لاکھ میں خریدی ہے بائے کہتا ہے نہیں. قاضی صاحب اس نے دس لاکھ میں خریدی ہے اختلاف کے درمیان آیا <تصفح> <تسجل> کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بائے اور مشتری میں اختلاف آ گیا بائے کہتا ہے میں نے یہ زمین کتنے میں بیچی تھوڑے پیسوں میں اور مشتری کیا کہتا ہے میں نے زیادہ پیسوں میں خریدی ہے تو اب کس کا قول معتبر ہے بھائی کہتے ہیں بھائی اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بائے نے پیسے وصول کر لیے ہیں یا پیسے وصول نہیں کیے دونوں صورتوں میں مسئلہ مختلف ہوگا اگر بائے نے ابھی تک پیسے وصول نہیں کیے تو اس صورت میں بائے کا قول معتبر ہے بھائی اس کا قول معتبر ہے بائے بائے کا قول ما اور اگر بائے پیسے وصول کر چکا ہے اب کہہ رہا ہے میں نے دس لاکھ میں بیچی ہے مشتری کہہ رہے نہیں میں نے تو پندرہ لاکھ میں خریدی ہے تو اب بائے کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ درمیان میں اسے بولنے کا حق ہی نہیں ہے اب مقدمہ صرف کس کے درمیان ہے شفیع اور مشتری کے درمیان لہذا بائے کے قول کا کوئی اخبار صورت سمجھ میں آئی اختلاف کن کی دو کے درمیان آیا بائے, بائے اور, اور مشتری بائے کیا کہتا ہے میں نے یہ زمین مسلم کتنے تھوڑے پیسوں میں بیچی ہے مشتری کیا کہتا ہے نہیں میں نے تو زیادہ پیسوں میں خریدی ہے اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی دیکھ لو کہ بائے پیسے وصول کر چکا ہے وصول نہیں کیے اس نے اگر اس نے ابھی تک پیسے وصول نہیں کیے تو اب بائے کا فل معتبر ہوگا اور جتنے پیسے وہ کہہ رہا ہے اتنے کے بدلے اس سے زمین لے لیجیے بھائی اس نے پیسے نہیں وصول کیے مشتری سے بھی نہیں لیے مشتری کہہ رہا تم نے یہ زمین مجھے پندرہ لاکھ کی بیچی ہے بائے کہتا ہیں نہیں میں نے تو کتنے میں بیچی ہے دس لاکھ میں اب معلوم ہوا ابھی اس نے پیسے وصول نہیں کیے اس کا مطلب ہے یہ پانچ لاکھ اس کو معاف کرتی ہے یا تو بائی کی بات صحیح ہے واقعی اس نے بیچی کتنے میں ہے دس لاکھ میں اگر اس نے دس لاکھ میں نہیں بھی بیچی کتنے میں بیچی ہے مشتبی بات ہی ہم تسلیم کر لیں پھر بھی جب یہ کہہ رہا ہے میں نے دس لاکھ میں بیچی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ لاکھ کیا کر چکا ہے کم کر دیے اس نے پانچ لاکھ کیا کر دیے اس نے خود اس سمن میں کمی کر دی اور بائی کا حق ہے وہ کیا کر سکتا ہے سمن کے اندر کمی اس کی اپنی چیز تھی وہ جتنے میں مرضی بیچے وہ کمی کر سکتا ہے بھائی تو اس نے کمی کر دی ہے تو لہٰذا اب اس کمی کی وجہ سے شفیق کے حق میں بھی کیا ہو جائیں گے سمن کم ہو جائیں گے اور اگر ابھی اس نے پیسے اور اگر وہ پیسے وصول کر چکا ہے بائے جب پیسے اس نے وصول کر دیے تو اب تو مقدمہ کن دو کے درمیان رہ گیا شفیع اور مشتری کے درمیان بائی تو اپنا حصہ لے کر اجنبی ہو چکا ہے بھائی وہ تو اس اب یہاں فریق مخالف ہے ہی نہیں تو اس کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں اب مقدمہ صرف کس کے درمیان ہے مشتری اور شفیع کے درمیان تو اب مشتری کی بات کو دیکھ سنا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا الدَّعَ الْمُشْتَرِي سَمَنًا أَكْثَارًا اور جب دعویٰ کیا مشتری نے زیادہ سمن کا وَدَّعَ الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ اور بائے نے اس سے کم سمن کا دعویٰ کیا وَلَمْ يَقْبِزِ السَّمَنًا اور حال یہ ہے کہ بائے نے ابھی سمن پر قبضہ بھی نہیں کیا اَخَذَهَ الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ تو لے لے گا اس شفی کس کے ساتھ وہ جو بائے کا خول ہے اس کے ساتھ لے لے گا یعنی جتنے بائے کہہ رہا ہے سمجھ میں آیا وکانا ظال کا ہات تانل مشتری اور یہ کمی ہوگی مشتری سے بھائی کا معنی مٹانا کم کرنا معلوم ہوا بھائی باع نے کیا کر دیا ابھی پیسوں پر قبضہ نہیں کیا اور کہہ رہا ہے پیسے کم میں پیسوں میں بیچی ہے معلوم ہو اس نے مشتری سے کیا کر دیے پیسوں میں سمن میں کمی کر دی بھائی پیسوں میں کمی کر دیا وہ انکان قبضہ سمانا اور اگر وہ سمن پر قبضہ کر چکے یعنی بائے سمن اگر وصول کر چکا ہے آخل مشتری سمجھ میں آئے تو اس کو لے لے گا اس زمین کو کون لے لے گا بھائی اس گھر کو شفیع لے لے گا بما قال المشتری مشتری کے قال کے ساتھ لے لے گا بھائی ولمطف علاق با اور توجہ نہیں کی جائے گی بائیں کے قول کی طرف اذا پل با مشتری باد سمن یسپت ذالقانی شفیع <الشَّفِيه> صورت مسئلہ یہ بھائی کہ بائے اگر سمن میں کمی کرتا ہے تو شفی بھی جتنی کمی کی ہے اس کم کے بدلے زمین کو لے لے گا مثلاً ایک آدمی نے دوسرے کو زمین بیچی بیس لاکھ میں سمجھ میں آیا تو یہ کوئی شفیع پر شفا کرتا ہے تو وہ کتنے میں لے گا اس زمین کو 20 20 وہ بھی بیس لاکھ میں لے گا لیکن بائی نے کیا, کیا بیچنے کے بعد مشتری سے کہا بھائی آپ نیک آدمی ہیں آپ یوں کریں بیس لاکھ کے بجائے مجھے کتنے دے دیں دس دس لاکھ دے دیں میں دس لاکھ کم کرتا ہوں آپ کے لیے کہتے ہیں جتنے اس نے کم کیے ہیں شفیع کے لیے بھی سمن میں اتنی کمی ہو جائے گی اور وہ بھی پھر کیا کرے گا <st commgersidir> دس لاکھ میں لے لے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہی داحت با مشتری باز سمن یف ات علی شفیع اور جب کمی کر دے باع مشتری سے باز سمن کی ظالی کا شفی تو شفیع سے بھی کیا ہو جائے گا وہ ساخت ہو جائے گا یعنی اس کے لیے بھی اتنی کمی ہو جائے گی وَإِنْ عَنْهُ لَمْ عَنِ بئی اور اگر وہ کم کر دیتا ہے سارے سمن تو پھر یہ شفیع سے ساخت نہیں ہوں گے صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی زمین دیکھی بیس لاکھ میں آقت کتنے پر ہوا بیس لاکھ اب اس کو کہتا ہے چلو بھائی پیسے رہنے دو آپ ویسے یہ ساری زمین لے جاؤ میں نے سارے پیسے آپ کو کیا کر دیے معاف کر دیے تو کیا شفیق کے لیے بھی سارے پیسے معاف ہو جائیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی اگر کچھ پیسے کم ہو جتنے بھی کم ہو جائیں وہ شفیق کے لیے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے لیکن جب سارے پیسے معاف کر دیے جائیں تو اس صورت میں شفیق کے لیے سارے پیسے معاف بلکہ اس کو انہی پیسوں میں وہ زمین لینا پڑے گی جتنے کے اندر آکد ہوا تھا صورت سمجھ میں آ یہ یہ ہے وہ انحطان جمی یا سمن اور اگر اسے کم کر دی کم کر دیے سارے پیسے تو لمی پتانی شفیع تو شفی سے وہ ساقیت نہیں ہوں گے سمجھ میں آیا شفی سے شاخت نہیں ہوں گے بھائی بھائی, بھائی اوپر والے مسئلے میں آپ نے کیا پڑھا شفیع سے سارے سمن شاخت نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بھائی وجہ یہ کہ اس صورت میں تو اس کا حق شفا بھی ختم ہونے کا امکان ہے کس طرح کہ اس نے جب سارے پیسے معاف کر دیے تو وہ تو بے کیا بن گئی ہیبا بن گئی اور ہیبا کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا شفے کا حق ہوتا ہے یا شفے کا حق نہیں ہوتا سفے کا حق نہیں ہوتا بھائی صورت سمجھ میں آئی تو لہذا لہٰذا اس کو اتنی پیسے دینے پڑیں گے جتنے کے اندر زمین بھی کی ہے بھائی جتنے میں آقد ہوا تھا اور اگر اس کا آپ کو ہمارا نا مشتری پیسے بڑھا دیتا ہے تو کیا شفیع کے کی لیے بھی پیسے بڑھ جائیں گے یا نہیں مثلا ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی 20 لاکھ پر روپے میں لیکن پھر کہتا ہے کہ بھائی آپ کی زمین مجھے بڑی پسند آئی بھائی بڑی اعلیٰ زمین ہے یہ لو بھائی 20 لاکھ کے بجائے آپ کتنے لے لو میں 30 لاکھ دیتا ہوں آپ کو اس زمین کے تو کیا شفیہ بھی اب اس زمین کو تیس لاکھ میں لے گا کہتے ہیں نہیں شفیع اس کو جتنے میں عقد ہوا تھا اتنے ہی ملے گا کیوں بھئی اتنے میں کیوں لے گا؟ کیوں کیوں میں لے کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب عقد ہوا تھوڑے پیسوں میں تو شفیع کا شفیش آقد ہوتے ہی شفیع کو کیا میں لیا تھا حق شفا اور حق شفا کتنے میں ہے بیس لاکھ, بیس لاکھ کے ساتھ مکان کو لینے کا شفا بیس لاکھ میں مکان کو لینے کا حق اسے مل چکا ہے اب کوئی اس کے اس حق کو باطل نہیں کر سکتا بھائی کہ یہ پیسے بڑھا کر اس کے اس حق کو باطل کر چا... باطل کرنا چاہتا ہے کہ بیس لاکھ کے عوض نہ لے بلکہ کتنے میں لینا پڑے تھے تیس لاکھ میں بھائی یہ درست نہیں سامانی اور جب زیادہ کر دے مشتری بائے کے لیے سمن میں لم تل زمین زیادہ تلی شفیع تو زیادتی لازم نہیں ہوگی شفی کے لیے معلوم ہوا سمن میں کمی کی جائے یا سمن میں زیادتی کی جائے کمی کون کرتا ہے بائے زیادتی کون کرتا ہے سمن میں مشتری تو سمن میں چاہے کمی کی جائے چاہے سمن میں زیادتی کی جائے دونوں صورتوں میں شفیہ کو اور شفے کا حق ہوتا ہے تھوڑے پیسوں کے بدلے میں جو تھوڑے ہوں گے ان کے بدلے لینے کا حق ہوگا بھائی ضابطہ سمجھ میں آیا کس کے بدلے لینے کا حق ہوگا مثلا بائے نے بیچا تھا بیس لاکھ میں اور کم کتنے ہوگا ایسا کیا اس نے دس لاکھ کہہ دیے تو بیس تھوڑے ہیں یا دس تھوڑے ہیں <متصور> دس, دس تو دس کے بدلے اس کو لینے کا حق مل گیا اور دوسری زیادتی والی صورت مشتری نے زمین خریدی کتنے کی بیس لاکھ, بیس لاکھ بیس لیکن بیس کے بجائے کتنے دے دیے تیس دی لاکھ روپے دے دیے تو تھوڑے کیا ہیں بیس لاکھ لہٰذا اس کو کتنے میں شفے کا حق ہے بیس لاکھ میں اقل سمن جو ہے بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئے بھائی وہ ادھر جتا مار شفا صورت مسئلہ یہ بھائی جب ایک جگہ ایک زمین کے کئی شفیع اکٹھے ہو جائیں بھائی جتنے پڑوسی ہوں گے ساروں کو شفا کا حق ہوگا یا نہیں بھائی ایک مکان بک ہے اس کے دائیں طرف بھی ایک مکان ہے بائیں طرف بھی ایک مکان ہے پیچھے کی طرف بھی ایک مکان ہے تو تینوں پڑوسیوں کو شفے کا حق مل جاتا ہے اسی طرح ایک زمین ہے اس کے اندر کئی شریک ہے مولانا تو سارے شریکوں کو کس چیز کا حق مل جاتا ہے شفے کا حق مل جاتا ہے تو اب شفے کا حق کس طرح ملے گا کیا اس میں افراد تعداد کو دیکھا جائے گا یا ان کی ملکیت کو دیکھا جائے گا کہ جس کی ملکیت زیادہ ہے اس کے شفے کا حق بھی زیادہ ہے اور جس کی ملکیت تھوڑی ہے اس کے شفے کا حق بھی اسے تھوڑا حصہ ملے گا یعنی کہتے ہیں نہیں بھائی ان کی تعداد کو دیکھا جائے گا بھائی کس کو دیکھا جائے گا وہ تعداد کو دیکھا جائے گا ان کی ملکیت کا یہاں اعتبار نہیں ہے بھائی دیکھو صورت مسئلہ یہ میں نے آمر نے اور زید نے میں نے آمر نے اور زید نے ہم تینوں نے پیسے ملا کر ایک زمین خریدی بھئی مثلا چھ کناال کا پلاٹ بھئی تینوں نے پیسے ملائے اور کیا کیا یہ چھ کنال زمین خرید لی بھئی مثلا یہ زمین ہمیں ملی چھتیس لاکھ میں اور پیسے ملائے تھے کتنے کتنے ہیں مثلا زید کے تھے چھ لاکھ اور کون تھا میرے ساتھ شریف آمر آمر, محطان آمر, محطان آمر محطان کے تھے بارہ لاکھ اور باقی پیسے تھے میرے بھائی تو آپ کتنے میں زمین خریدی چھتیس لاکھ, لاکھ, لاکھ میں اور کتنے کی کتنی جگہ ہے چھ کنار بتائیے اس میں سے کون سے والا کنال میرا ہے اور کون کون سا ان کا ہے کوئی تقسیم ہے بلکہ زمین کے ہر ہر حصے میں ہم سارے کیا ہیں ابھی ہم نے تقسیم ہی نہیں کہ بس پیسے ملائے اور زمین خرید لی آج جب خرید تو یہ زمین ہم تینوں کے درمیان مشترک ہوئی بھائی اور کس کا کتنا حصہ ہے بھائی زید کے کتنے پیسے تھے چھ لاکھ اور یہ زمین کتنی ہے چھ کنال ایک کنال کتنے کا بنتا ہے نا تو ایک کنال چھ کے ساتھ آیا معلوم کا ہے تو زید کا ساری زمین میں کل کتنا حصہ نکلے گا ابھی ہم نے الگ نہیں کیا اکٹھا ہے اچھا بکر کے کتنے پیسے تھے بارہ لاکھ اس کا کتنا حصہ بنے گا دو کنال اس کے بنیں گے اور باقی کتنا ہے تین کنال تو معلوم ہوا وہ میرا حصہ ہے لیکن ابھی ہم نے تقسیم نہیں معلوم ہوا اس زمین کے اندر میرا حصہ بھائی میرا کتنے کناال حصہ بنے گا تین کا اور کل زمین کتنی ہے تین معلوم ہوا نصف حصہ میرا میں نصف زمین, نصف حصہ ہے اس میں میرا بھائی اچھا زید آمر کا کتنا ہے دو کنال اور دو کنال چھ کا کنال کا کتنا حصہ بنتا ہے تیسرا حصہ معلوم ہوا سلس کس کا ہے عمر کا اور زید کا کتنا بنتا ہے ایک کنال یہ چھ کنال کا کتنا کتنا حصہ بنے گا چھٹا کتنا چھٹا یعنی معلوم ہوا میرا حصہ ہے نصب اور آمر کا کتنا ہے سولس اور زید کا کتنا ہے سوس سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ زمین ہم نے خریدی ہے نصف حصہ میرا سولوس حصہ آمر کا اور سودس کس کا زید کا اچھا اب جو آمر تھا آمر کا کتنا حصہ تھا سولس عمر نے اپنی زمین کسی کے ہاتھ میں اپنا حصہ کسی کے ہاتھ بیچ دیا کسی آدمی سے کہا بھائی یہ زمین کے اندر میرا کتنا حصہ ہے سولوس میرا حصہ ہے میں اپنا حصہ آپ کو فروخت کرتا ہوں بھائی بارہ لاکھ مجھے دیں اب آپ میرے بجائے آپ اس زمین میں شریک ہو جائیں اس نے اپنا حصہ فروخت کر دیا آپ زمین میں کتنے شریک ہیں بھائی ایک تو مشتری آ گیا وہ بھی شریک ہو جائے گا باقی ہم دو رہ گئے تو ہم دونوں ہیں شریک اور شریف کو کس چیز کا حق ہوتا ہے شوفے کا حق ہوتا ہے لہٰذا میں بھی شفا کر کرتا ہوں اور زید بھی کیا کر دیتا ہے شفا کر دیتا ہے تو اب کیا کیا جائے گا دیکھا جائے تو میرا کتنا حصہ تھا زمین میں نصف اور زید کا کتنا تھا تو اگر ہماری ملکیت کا اعتبار کیا جائے تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے شفے میں اور زید کو کم بھائی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی بھائی دونوں کا حق برابر ہے لہذا دونوں میں زمین تقسیم ہوگی لیکن کتنی کتنی تقسیم ہوگی کیا ملکیت کو دیکھا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ملکیت کو ملکیت نہیں دیکھا جائے گا احناف کے نزدیک ملکیت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ شفہ کا سبب یہاں کیا ہے کہ دونوں شریک ہیں جب شریک ہیں شرکت میں دونوں برابر ہیں جب برابر ہیں تو دونوں کو برابر برابر حصہ دے دیا جائے گا میں نے بھی شفہ کر دیا اور زہر نے بھی شفہ کر دیا تو مشتری کو اس کے پیسے بارہ لاکھ دے دیں گے ہم اور یہ زمین ہم دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگی تو مشتری کو کل کتنے پیسے دینے ہیں بارہ لاکھ تو جب بارہ لاکھ دینے ہیں تو آدھے میں دے دوں گا اور آدھے وہ دے دے گا اور اس کا وہ کتنے حصے کا مالک بنا تھا اس میں مشتری کتنے حصے کا مالک بنا تھا کتنے اس نے خریدا تھا دو کنال خریدے تھے اس میں سے تو دو کنال میں سے ایک کنال کس کا ہو جائے گا میرا اور ایک کناال کس کا ہو جائے گا زید کا صورت سمجھ میں آ معلوم ہوا ملکیت کو نہیں دیکھا جائے گا شفہ کے اندر بلکہ کس کو دیکھا جائے گا تعداد کو دیکھا جائے گا امام شاخر اللہ فرماتے ہیں ملکیت کو دیکھا جائے گا جس کی ملکیت زیادہ تھی اس کو زیادہ حصہ دیں گے اور جس کی ملکیت تھوڑی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نہیں ملکیت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کو دیکھیں گے تعداد کو دیکھیں گے کیونکہ شفے کا حق دونوں کو برابر ہے وہی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا وہ اعزازات جی وہیما شفا اور جمع ہو جائیں کئی شفی یعنی ایک ہی زمین کے کئی شفی جمع ہو جائیں یعنی کئی لوگ اس پر شفا کر دیں فٹ شفا تو بہنا ہوا تو شفا ان کے بیچ ان کے سروں کی تعداد پر کی بنیاد پر ہوگا یعنی ان کی تعداد پر ہوگا تو شفا ان کے درمیان ان کی تعداد کے بقدر ہوگا ولا يعتبر باختلاف الاملاك اور اعتبار نہیں کیا جائے گا ملکیتوں کے اختلاف کا ومن استر دارا دارن بعرض اخذها الشفیع بقيمته بی شفی کی تعریفات نے کیا پڑھی تھی کہ یہ شفیع سے شفی سے مشتری سے لے, لے لینا ہے زمین کو جبرن کیا ادا کر کے مسل سمن تو لہٰذا اگر مثل ممکن ہوگا تو مثل دے کر زمین لیں گے اگر مثل ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا بس یہی بات بتلانا چاہتے ہیں بھائی اب لہٰذا ایک آدمی نے دوسرے کو زمین فروخت کی لیکن گندم کے بدلے فروخت کی تو اگر کوئی شخص پر شفا کرتا ہے تو اسے بھی بدلے میں کیا دینی پڑے گی کیونکہ گندم کس میں سے ہے نسلیات نسلیات کتنی چیزیں ہیں کیا بتلایا تھا میں نے تین چیزیں ہیں والا مکیلات اور موزونات اور مادوزات متقاربا ماجودات سمجھ میں آیا بھائی تو یہ مسلیات یعنی اگر کس نے گندم کے بدلے زمین لی ہے تو گندم کے بدلے ہی لے لے گا اس سے اور اگر اس سے یہ تو مکیلات کی مثال تھی موزونات کی مثال بناؤ چینی وسن وزن کی جاتی ہے ایک آدمی نے دوسرے سے کیا کہ کی زمین خریدی اور بدلے میں کیا دی چینی, چینی, چینی دی اور چینی ہی موضوعات میں سے یا بدلے میں دیا لوہا مثلا بھائی لوہا بھی موضوعات میں سے ہے تو اب شفیق کو بھی کیا کرنا پڑے گا وہی مثل دینا پڑے گا جب زمین کو لینا چاہے تو اور اگر وہ زمین اس نے کس کے بدلے لی ہے کسی سامان کے بدلے مکیلات یا موضوعات یا موجودات متقاربہ میں سے نہیں کسی سامان کے بدلے لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی سامان دے دیا جو مثلیات میں سے نہیں تو پھر اس صورت میں اب کوئی شفیع زمین کو لینا چاہے تو کیا دینا پڑے گا بدلے میں قیمت دینا پڑے گی بس یہی بات بتلا رہے ہیں وہ منیسترا دارن سن <بِعَارَزٍء> اور جس نے خریدا کسی گھر کو سامان کے بدلے میں آفادہ شفیع قیمتی ہی تو لے لے گا شفیع اس, کو اس کی قیمت کے بدلے میں کیونکہ سامان کس میں سے ہے <تصفح> زب تو مسلی ہاتھ میں سے تو نہیں کوئی وہ نشترا وہ نشترا ہا بی مکیل ان ا ان آ خاضہ بھی مسلی ہی اور اگر کسی نے خریدا اس گھر کو کسی مکیلی چیز کے بدلے میں یا وزنی چیز کے بدلے میں آ خاضہ بھی مسلی ہی تو لے لے گا اس کو اس کے مثل کے بدلے میں یعنی مکیلی کے اس کے بدلے یا تو مکیلی لے لے گا موزون کے بدلے موزون وہ ان با آکار ان بکار ان آفی اوک اللہ صورت مسئلہ یہ میں نے زید سے ایک گھر خریدا ایک کوٹھی خریدی اور بدلے میں میں نے اسے پیسے نہیں دیے کوئی سامان نہیں دیا کوئی مکیلی یا موزوں چیز نے دی بلکہ بدلے میں کیا کہا بھائی کہ میری اسلام آباد میں ایک کوٹھی ہے وہ اس کے بدلے میں آپ لے لیں کیا کریں <متدلی> تو میں نے اسے لاہور والی کوٹھی خرید لی اور بدلے میں کیا دے دی جو. اسلام آباد والی کوٹھی بھائی ہم دونوں کے درمیان آخر ہو گیا اب کوئی شفی شفا کر کے یہ لاہور والی کوٹھی لینا چاہتا ہے تو اسے وہ کیا کرے گا کہتے <سلام> ہیں بھائی یہ کوٹھی میں نے خریدی ہے بھائی اور شفیش پر کیا کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا آئی دے گا یا آئی نہیں دے گا دے گا اور میں نے اس کوٹھی کے بدلے کیا دیا تھا اسلام آباد والا گھر اسلام آباد والا گھر اسلام آباد کی کوٹھی دی تھی تو وہ اس گھر کا آئی ہے اور اس کی قیمت لگا لیں گے اور وہ مجھے دے دے گا اور یہ مجھ سے دے لے گا اس لاہور والی کوٹھی کا ایونس کیا تھا اور اسلام آباد والی کوٹھی ہاں جی وہ مسلیات میں سے ہے یا وہ آقار کی طرح وہ سامان کی طرح ایک چیز ہے جس کا مثل نہیں ملتا تو مثل نہیں ہے والا نا وہ زوات ال سے زوات القیم میں سے <سيح> زوات القیم, <سيح> <زواد> القیم, <سيح> القیم میں سے ہے زوات القیم کے کسی چیز زمین کو خریدا جائے اور وہاں شفا کیا جاتا ہے تو پھر وہ کیا دیا جاتا ہے قیمت <سيح> <سيح> <سيح> تو <خیمت. سيح> <سيح> <سيح> <سيح> لہٰذا اس یہ جو اس لاہور والی کوٹھی پر کوئی شفا کرتا ہے اور اس کو لینا چاہتا ہے تو اس کا عیمت کیا چیز تھی وہ کوٹھی تھی اس کوٹھی کی قیمت لگا لیں گے کتنے کی ہے وہ مجھے دے دے اور مجھ سے یہ کوٹھی شفے کے ذریعے لے لے اچھا دوسری صورت وہ اسلام آباد والی کوٹھی کو شفا کرنا چاہتا ہے اس پر بھائی وہ بھی تو مبیاح ہے دونوں چیزیں دونوں طرف کیا ہیں یاد رکھو دونوں چیزیں جب ایک طرف ہوں پیسے اور ایک طرف ہو سامان تو سامان ہر حال میں مبیاح بنتا ہے اور پیسے ہر حال میں کیا بنتے ہیں سمند اور جب دونوں طرف سامان ہو میں نے آپ کو ایک موبائل دیا اور آپ سے ایک گھڑی لے لی دونوں طرف سامان ہے تو دونوں چیزیں مین وجہ مبیاح ہیں اور مین وجہ سمند یہ گھڑی بھی کیا ہے مبیا یہ موبائل بھی کیا ہے مبیا اور سمن یہ گھڑی بھی سمن ہے اور موبائل بھی کیا ہے سمن تو بارہ دونوں چیزیں مبیا بھی ہوتی ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں سمن بھی ہوتی ہیں تو اب بھائی وہ اسلام آباد والی کوٹھی پر کوئی کیا کرنا چاہتا ہے شوفا تو وہ تو میں نے بطور سمن کے دی تھی لیکن وہ مبیا ہے یا مبیا نی مجہ بھائی وجہ وہ بھی مبیاح ہے تو وہ اس کو بھی معلوم ہو بیچا گیا ہے اور جب بیچا گیا ہے تو اس پر کیا کر سکتا ہے؟ اس کا پڑوسی شفا کر سکتا ہے اب وہ شفا کر کے اس کو لینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا کو مبیاح بناؤ تو اس کے سامان کیا بنے لاہور والی کوٹھی تو وہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لاہور والی کوٹھی کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ دیکھ کر وہ والی کوٹھی لے لے گا سورج سمجھ میں آ گئی اتفاق کی بات ہے زید زید جو کوئی تیسرا شخص ہے میں نے کسی کے ہاتھ یہ کوٹھی فروخت کی ہے کسی سے یہ لاہور والی کوٹھی خریدی تھی اور اسے بدلے میں کون پہنچی دی اتفاق سے زید ایک شخص ہے اس کا اس کوٹھی کے ساتھ بھی پلاٹ تھا اس کوٹھی کے ساتھ بھی پلاٹ وہ دونوں پر شفا کر دیتا ہے اب کیا کرے گا یہ والی زمین اس کے لاہور والی کوٹھی کے بدلے کس سے کون سے پیسے دے گا اسلام آباد والی کوٹھی کے اور اسلام آباد والی کوٹھی کے بدلے کون سے پیسے دے دے گا لاہور والی کوٹھی کے بدلے سورج سمجھ میں آ گئے تو چاہے ایک میں شفا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے چاہے دونوں کے اندر شفا ہو جائے یہ بھی ایک ہی آدمی دونوں میں کر دے یوک دونوں طرف اس کی زمین ہے تو کہتے ہیں وہ ان باقار اور اگر کس نے بیچا بھائی غیر منقولی چیز کے بدلے یعنی جائیداد کے بدلے جائیداد کو آخاز شفیا تو لے لے گا شفا کرنے والا کل واحد مین ان میں سے ہر ایک کو بقیمت آخری دوسرے کی قیمت کے بدلے میں ویزا بالاغت شف یا صورت مسئلہ یہ بھائی ایک شخص نے ایک زمین بیچی بھائی بھائی میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ والی کوٹھی بھی کی اور مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے ساتھ والی, ساتھ والا گھر وہ دس لاکھ میں فروخت ہو گیا ہے میں نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا یہ تو بڑے زیادہ پیسے ہیں دس لاکھ بعد میں پتا چلا کہ یہ گھر دس لاکھ میں نہیں بکا بلکہ بارہ لاکھ میں بکا ہے تو کیا آپ مجھے شفے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی معلوم ہو مجھے جو پہلی خبر ملی تھی وہ غلط ملی تھی تو آپ مجھے شفے کا حق ہوگا یا شفے کا حق نہیں ہوگا بھائی اب بھی نہیں ہوگا مولانا کیوں بھائی جب میں دس میں نہیں لے رہا تھا شفا کر رہا تھا تو بارہ میں تو طریقے نہیں اگر مجھے یہ اطلاح ملی کہ میں نے تو دس لاکھ میں ہو سکتا ہے ساڑھے نو لاکھ پر میرا تو اقل سمن اگر پتہ لگے کہ اتنے میں جو پہلے خبر ملی تھی زیادہ سمن کی اور آپ کتنے کی ملی گام کی تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے شفیق کو دوبارہ پہلے اگرچہ شفا چھوڑ چکا ہے لیکن آپ دوبارہ اسے کیا مل جائے گا چوپے گا صورت <تصفح> سمجھ میں آگے بھائی دوسری صورت مجھے پتا چلا میرے ساتھ والا گھر دس لاکھ میں بکا ہے میں نے شفا چھوڑ دیا پھر مجھے پتا چلا نہیں بھائی آپ کو خبر پوری نہیں ملی آپ کے ساتھ والا گھر دس لاکھ روپے میں نہیں بکا بلکہ دس لاکھ روپئے کی گندم کے بدلے بکا ہے دس لاکھ کی جتنی گندم آتی ہے اس کے بدلے میں اور جب مجھے اب میں میں مجھے پتا چلا دس لاکھ روپئے میں نہیں بکا بلکہ 10 لاکھ روپے کی گندم کے بدلے میں بکا ہے کیا آپ مجھے شفے کا دوبارہ حق حاصل ہوگا یا نہیں معلوم ہو پہ خبر صحیح نہیں تھی کہتے ہیں اب آپ کو شفے کا شفیق شفے کا حق مل جائے گا معلوم وہ پہلی خبر صحیح نہیں تھی بھئی یہ کیا وجہ ہے دس لاکھ روپے پر تو یہ راضی نہیں تھا اور آپ اتنے ہی کی گندم ہے تو بات تو وہی ہے تو پھر کیوں سے شفے کا حق مل گیا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پہلے پتا چلا تھا پیسوں کا ہو سکتا ہے بھئی ایک آدمی کے پاس پیسے اتنے نہ ہو اس وجہ سے وہ کیا کر دیتا ہے شفا کرتا ہی نہیں لیکن اب پتا چلا کہ پیسے نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے تو گندم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی گندم موجود ہو سمجھ میں آیا تو بول اب اسے شفے کا حق مل جائے گا بھائی بھائی مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ والا گھر کتنے میں بکا ہے دس لاکھ روپے میں بکا ہے میں نے شفا چھوڑ دیا نہیں بھائی میں شفا نہیں کرتا پھر مجھے لہٰ ملی بعد میں کہ نہیں بھائی آپ کو خبر تو نہیں ملی تھی گھر تو واقعی بکا ہے لیکن دس لاکھ روپے میں نہیں بکا بارہ لاکھ روپے کی گندم کے بدلے بکا ہے تو کیا اب پھر شفیع کو شفے کا حق حاصل ہو گیا شفے کا حق حاصل نہیں ہوگا بھائی اب ہوگا اب بھائی یہ کیا وجہ ہے اب تو زیادہ سامان زیادہ کے چیز کا پتا لگا پہلے کم پیسے تھے اور اب تو زیادہ کی چیز ہے کہتے ہیں بھئی پہلے تو پتہ صرف پیسوں کا لگا تھا اور اب پتہ لگا کہ پیسے اوبز نہیں ہیں بلکہ بلکہ کوئی اور چیز اس کے عوض ہے وہ چاہے زیادہ کی کیوں نہ ہو سکتا ہے چفی کے پاس ہو وہ چیز تو یہ کیا اس نے ان کا کس لیے چھوڑا ہو پہلے شفا کو دس لاکھ نہیں تھے اور گندم ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو تو لہذا ہو سکتا ہے یہ شفے کا اس وجہ سے اس نے چھوڑا تو اسے پھر شفے کا حق مل جائے گا بھائی وہ لفیہ انہابیات بھی الفن اور جب پہنچی شفیع کو یہ بات کہ انہابیات بھی الفن کہ وہ گھر بیچا گیا ہے ایک ہزار کے عوض میں فصل تو اس نے شفا چھوڑ دیا سم معلوم, پھر اسے معلوم ہوا کہ انہا بیع بیع کہ وہ گھر بیچا گیا ہے اسے تھوڑے پیسوں میں او قیمتوں یا اسے پتا چلا کہ وہ گھر تو بیچا گیا ہے گنتم کے بدلے میں او شاعرین یا کس کے بدلے میں جو کے بدلے میں ایسی گندم یا ایسی جو قیمت الفنو او اکثر اس کی قیمت کتنی ہے ایک ہزار ہے یا ایک ہزار سے اکثر یا ایک ہزار سے زیادہ ہے فسلی باطل تو اس کا شفا کو چھوڑنا باطل ہوا کا شفا کا چھوڑنا باطل ہے وہ لہو اور اسے کیا حق ہوگا انفن فلا ش لہو اور اگر یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ گھر بیچا گیا ہے بی عبی کس کے بدلے میں درہم کے بدلے میں نہیں بلکہ دیناروں کے بدلے میں بیچا گیا ہے اشرفیوں کے بدلے الفن جس کی قیمت کتنی ہے بھائی خبر تو مجھے ملی تھی ایک ہزار دینار کے بدلے بکا ہے لیکن پھر پتا چلا ایک ہزار دینار ایک ہزار درہم کے بدلے نہیں بکا بلکہ دینار دینار دینار دینار دینار ہاں دیناروں کے بدلے میں بکا بکا ہے ان دیناروں کی قیمت کتنی ہے ایک ہزار درہم ہے ایک درہم ہے یعنی درہم کے بدلے نہیں بکا, بکا بلکہ دیناروں کے بدلے بکا ہے تو کیا اب اسے شفا کا حق ہو, ہوگا یا نہیں کہتے ہیں فلا شفا طالا ہو اب اسے شفا کا حق نہیں بھائی کیا وجہ ہے پتہ تو چلا تھا تراہم کے بدلے بکا ہے اور اب کیا پتہ چلا ہے دینا. کہتے ہیں بھائی یہ کوئی فرق نہیں ہے بھائی کیونکہ دونوں میں دونوں کیا ہیں سمن کے قبیل سے ہے نا کی قبیل سے تو بات ایک ہی ہے ہزار نقد درہموں کے بدلے بھی کے یا ہزار درہم کے, بدلے کے برابر دیناروں کے بدلے بھی کے بات تو ایک ہی ہے لہذا اب یہ ماں اب اس سے شفے کا حق نہیں ہوگا مسئلہ یہ بھائی, بھائی, بھائی, قیل بھائی میرے پڑوس میں خرید لیا ہے بھائی زید نے خریدا ہے تو میں نے شفا چھوڑ دیا میں شفا نہیں کرتا پھر مجھے اطلاع ملی بھائی کہ زید نے یہ مکان نہیں خریدا بلکہ عامر نے خریدا ہے پھر اطلاع کیا ملی خریدا تو کیا شفے کا حق حاصل ہوگا یا ایک دفعہ چھوڑ چکا ہے وہ ختم ہو چکا کہتے ہیں نہیں اب پھر شفے کا حق حاصل ہوگا اس لیے کہ شفے کا حق اس لیے ہے شریعت نے کیوں حق دیا ہے شفے کا زرار دیوار سے بچنے کے لیے پڑوسی پڑوس کے زرار سے بچنے کے لیے تو اب جب میں نے شفا چھوڑا تھا مجھے پتا چلا تھا کہ کس نے خریدی ہے زید نے تو میں نے شفا چھوڑ دیا تھا کیونکہ زید ایک آدمی ہے میں اس کے پڑوس پر راضی تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ زمین کس نے خریدی ہے آمر نے خریدی ہے معلوم ہوا میرا پڑوسی کون آنے والا ہے آمر میرا پڑوسی بن رہا ہے تو اب معلوم اب پھر اسے کیا مل جائے گا شکے کا ہم مل جائے گا بھائی سمجھ میں کیونکہ لوگوں کے اخلاق مختلف ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو شفیر ہے وہ زید کے پڑوس پر تو راضی تھا لیکن حامر کے پڑوس پر راضی نہ ہو لہذا زید کے لیے اس نے شفا چھوڑا تھا تو وہ شفا نہیں تھا لیکن پتا چلا زید نہیں بلکہ خریدنے خریدار تو کون ہے ہمر ہے تو ہو سکتا ہے وہ امر کے پڑوس پر راضی نہ ہو لہذا اسے کیا حاصل ہوگا شف... مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی وَاِذَا قِيلَ, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اسے یہ کہا گیا کہ ان المشتری فلان ان شخی سے کہا گیا کہ ان المشتری فلان ان کے مشتری فلان شخص ہے فَسَلَّمَ الشُفَاتَ تو اس نے شفا چھوڑ دیا سَمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُفَةَ پھر اسے علم ہوا کہ وہ تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے فَلَهُ الشُفَةُ تو, تو اسے شفے کا حق ہے وَمَنِ اسْتَرَادَارًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَسْمُ فِي الْشُفَاتِ إِلَّا أَن يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُعَقِلِ بھئی میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ جو میرے لئے فلان گھر خرید لو آپ وکیل ہیں مشتری کے آپ گئے آپ نے وہ مکان خرید لیا مکان خریدنے کے بعد بھائی ساتھ والے پڑوسی کو پتا چلا کہ مکان بکا ہے اس نے فوراً شفا کر دیا کیا کر دیا شفا کر دیا تو اب اس شفے کے اندر فریق مخالف کون ہوگا کون اس کے ساتھ مقدمہ چلائے گا کیا موکل چلائے گا یا وکیل چلائے گا کہتے ہیں بھائی وکیل بھائی وہ خسم ہوگا وہ فریق مخالف ہوگا بھائی بھائی کیوں کہتے ہیں اسے کہ اس لیے کہ اس نے کیا ہے کیا کیا ہے وکیل نے عقد کیا ہے <تصف> ہاں اگر وکیل نے زمین موکل کے حوالے کر دی کہ لو بھائی میں نے زمین لے لی اب تم جانو جو شفا کر رہے وہ جانے بھائی ہاں اگر موکل کے وہ حوالے زمین کر دیتا ہے اب وہ فریق مخالف کون بن جائے گا شفیع کا موکل, موکل, موکل بنے گا اب وکیل نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی وہ منسترا دارنلی غیر ہی اور جس نے خریدا کوئی گھر کسی اور کے لیے فغول خص مفی شفا تو وہی فریق مخالف ہوگا شوفا کے اندر اللہ ہام اکیلی مگر یہ کہ وہ سپرد کر دے وہ گھر موقل کے پھر اب تو اس کا قبضہ بھی نہیں رہا وکیل کا تو اب وہ فریق مخالف نہیں بھائی وَإِذَا إِلَّا فِي طول الحد <فَلَاشُفًا> جی یہاں سے اب آپ کو کچھ شیلے بتلا رہے ہیں خیلے بھئی. ایک آدمی سیلا کرتا ہے تاکہ دوسرا شفے کے ذریعے زمین نہ لے سکے مثلا دیکھو بھائی میری اور زید کی زمین اکٹھی ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے بھائی میں وہ زمین آپ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں لیکن خطرہ ہے ادھر میں فروخت کروں گا ادھر زید کیا کر دے گا شفا, شفا, کر, شفا کر کے زمین لے لے گا بھائی کیونکہ وہ جار ہے کیا ہے جار, جار, جار ہے تو اس کے لیے میں کھیلا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں زید کی بھائی زید کیوں شفا کر سکتا ہے میری زمین پر کیونکہ اس کی زمین میری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں کیا کرتا ہوں جو زید کے ساتھ میری زمین ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ زید کی زمین کے ساتھ ایک فٹ کی پٹی پوری شروع سے لے کر آخر دس جو زید کی زمین کے ساتھ میری زمین ملی ہوئی ہے اس میں سے ایک فٹ کی پٹی چھوڑ دیتا ہوں وہ نہیں بیچتا باقی زمین میں آپ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں تو کیا افزیز کو شفے کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں افزیت کو شفے کا حق نہیں کیوں بھئی اس لیے کہ شفے کا حق تو اسے کس کی وجہ سے تھا کہ اس کی زمین اس زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی جسے بیچا جا رہا ہے لیکن اب تو جو زمین بیچی گئی ہے وہ اس کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے نہیں بلکہ درمیان میں ایک فٹ کا فاصلہ ہے وہ ایک فٹ تو بیچا ہی نہیں ہے باقی بیچا ہے اس صورت میں لہٰذا اب زمین بیچی جانے والی زمین کا جار نہیں جب اس کا جار نہیں تو اس پر شفہ بھی نہیں کا بیچ دی اب بیچ والی ایک فٹ کی پٹی باقی تھی وہ میں نے کہا آپ کو میں نے توفے کے طور پر دے دی تو دیکھا ساری زمین بھی کس کے پاس چلی گئی پشکری کے پاس اور جار کو شفے کا حق بھی حاصل یہ قیلا ہے سمجھ میں آیا شفے سے بچنے کا تو کہتے ہیں وہاں با دارن اور جس نے کوئی گھر بیچا اللہ مقدار زراع مگر ایک زراع کی مقدار ایک زراع یہ شرعی یعنی ڈیڑھ فٹ مگر ڈیڑھ فٹ کی مقدار تھی شفیہ اس حد کی لمبائی میں الزی علی شفیہ جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے شفیع کے ساتھ جو حد ملی ہوئی ہے اس کی لمبائی میں ایک زراغ نہیں بیچی فلا شفا تال تو اب اس شفیع کو شفے کا حق نہیں من دوسرا قلعہ بس لا رہے ہیں مولانا شفے کا میرے میں آپ اپنی زمین آپ کو بیچنا چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھ ہی زیب کی زمین ہے اب مجھے خطرہ ہے جیسی میں بیچوں گا زید فوراً کیا کرے گا شفا, شفا, شفا, شفا کر کے لے, لے لے گا, گا بھائی تو میں کیا کہتا ہوں آپ سے میں <تصف> کہتا ہوں بھائی دیکھو میری زمین ہے پانچ کنال کتنے کنال ہے <تصف> پانچ, <تصف> پانچ کنال زمین ہے اور یہ کتنے کی بنتی ہے ساری مسا پچاس لاکھ کی بنتی ہے کتنے کی ہے <تصف> <تصف> تو میں اب آپ کے ساتھ آکت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں بھائی یوں کریں اس زمین میں سے سوا حصہ زمین میں نے آپ کو چالیس لاکھ میں بیچ کتنا حصہ کتنے میں بیچی چلو چالیس بھی نہ کرو اور اوپر لے جاؤ انچاس لاکھ میں اس میں سے کتنی زمین میں نے آپ کو بیچ دی سواں حصہ انچاس لاکھ میں بیچ دیا آپ نے کہا میں نے قبول کیا قبول کیا آپ پوری زمین کے اندر کتنا حصہ آپ کا ہے سواں حصہ آپ کا اور 99 حصے میرے ہیں کوئی تقسیم کی ہے ہم نے تقسیم نہیں کی اب ہم دونوں شریک بن گئے کیا بن گئے شریک بن گئے اچھا جب میں نے آپ کو زمین بیچی ہے تو زید تو ہے پڑوسی اس کو کیا حق حاصل ہو گیا شوفے کا آپ وہ بھی کیا کر سکتا ہے شفا کر کے یہ سواں حصہ انچاس لاکھ میں لے سکتا ہے کیونکہ آپ نے کتنے میں خریدی جا, جا. تو وہ بھی کتنے میں لے گا جا, جا. لیکن کبھی بھی وہ نہیں لے گا بھائی بھائی سواں حصہ تو کتنے کا ہونا چاہیے ساری زمین ہے پچاس لاکھ کی تو سواں حصہ تو پچاس ہزار کا ہونا چاہیے کتنے کا ہونا چاہیے پچاس ہزار کا ہونا چاہیے بھائی اور یہ کتنے میں نے کتنے میں بیچا وہ کبھی شفا کرے گا وہ کبھی بھی شفا نہیں کرے گا اس کو شفے کا حق ہے لیکن وہ نہیں کرے گا بھائی کیونکہ اتنا مہنگا بھائی وہ نہیں کرے گا اس نے چنانچہ شفا وہ نہیں کرتا اب اس زمین میں ایک حصہ آپ کا ہے اور 99 حصے میرے اور ہم نے کوئی تقسیم کی اب ہم دونے زمین میں شریک ایک حصہ آپ زمین کا جو ٹکڑا بھی پکڑیں اس میں ننانوے حصے میرے ایک حصہ آپ کا اب میں نے آپ کو کہا بھائی باقی ننانوے حصے میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچ دیے آپ نے کہا میں نے قبول کیا ساری زمین کتنے میں ہو گئی آپ کی پچاس لاکھ میں اب زید شفا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اب شفا نہیں کر سکتا پہلے حصے میں کر سکتا ہے اگر اس کو دونوں کی خبر اب ہم نے بیٹھے ایک ہی جگہ تو آخد کر لیے تھے بھائی میں نے آپ کو پہلے کیا کہا میں نے کہا بھائی زمین کا سوا حصہ میں نے آپ کو انچاس لاکھ میں بیچا آپ نے کہا میں نے وہ حصہ آپ سے خرید لیا پھر فوراً ہی میں نے کہا باقی ننانوے حصے بھی میں نے آپ کو کتنے میں بیچے ایک لاکھ میں آپ نے کہا میں نے قبول کیا تو پوری زمین کتنے میں مل گئی آپ کو پچاس لاکھ میں آپ زید کو اطلاع ملی بھائی اس طرح آقد ہوا تھا اور تم فوراً شفا کرو تو یاد رکھیے وہ صرف پہلے حصے کے اندر شفا کر سکتا ہے وہ سواں حصہ جو ہے دوسرے میں آقد کے اندر جو باقی حصوں کے اندر وہ شفا کیوں نہیں کر سکتا پہلے میں کیوں کر سکتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے میں اس وجہ سے کہ وہ جار ہے اور جار کو حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والی زمین دکھے تو وہ کیا کر سکتا ہے شفا کا لیکن دوسرے حصے جو باقی ننانوے حصوں میں بہ ہوئی ہے اس میں شفا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیوں کہ اس میں تو خریدار کیا بن چکا تھا پہلے سے ہی شریک اور آپ نے پڑھا تھا شفا کے حق کتنے قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے ایک شریک فی نقص مبی ایک شریک فی حقل نبی اور تیسرا جار اور جب شریک فی نفس مبی ہو تو باقی دو کو شفے کا حق حاصل تو یہاں بھی اب آپ شریک فی نفس مبیہ ہو چکے ہیں اور شریک فی نفس مبیہ کے ہوتے ہوئے یوں کو خلیف کا خلیف کا لفظ آیا تھا تو, تو خلیج کر لیں جو خلیف فی نفسل مبیع ہوتا ہے اس کے ہوتے ہوئے جار کو شفے کا حق حاصل لہذا اب یہاں بھی آپ کیا بن چکے فلی لہذا دوسرے کو مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی یہ بھی حیلہ ہے بھائی تو اس کے ذریعے شفا جوار سے آدمی بچ سکتا ہے سہمن بس من اور اگر خریدا اس گھر میں سے ایک حصہ کسی سمن کے بدلے میں ایک حصہ خرید لیا سمبتا بقیتا پھر باقی کے حصوں کو خرید لیا فشلی جارفی في مل الاول دو نانی تو شفے کا حق ہوگا پڑوسی کو سہ میں اول کے اندر نہ سو بنائی وزن فاتو بھی سمنی دون سو یہ بھی ایک ہیلا ہے مولانا ہیلا بھائی میری ایک زمین ہے میں آپ کو وہ پانچ لاکھ میں دینا چاہتا ہوں لیکن جیسے میں پانچ لاکھ میں دوں گا زید سات پڑوسی ہے یا چاہے شریک ہی کیوں نہ ہو زید میرے ساتھ زمین میں شریک ہے یا میرا پڑوسی ہے وہ فوراً کیا کر دے گا شفا کر دے گا آپ کیا کریں بھائی کہتے ہیں بھائی اس کا ایک قیلا یہ ہے کہ آپ مشتری سے عاقد کر لیں خوب زیادہ پیسوں کے اندر چنانچہ میں نے عاقد کی آپ سے کہ میں آپ کو یہ زمین پچاس لاکھ روپے میں بیچتا ہوں آپ نے عاقد قبول کیا کہ میں نے آپ سے زمین خرید لی گئی پچاس لاکھ میں اور آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں مولانا کہ سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے میں نے آپ سے ابھی سمن وصول نہیں کیے اس سمن کے بدلے میں آپ سے کوئی اور چیز لینا چاہتا ہوں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا کیونکہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز تو اب آپ نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں پچاس لاکھ روپے اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یوں کرو پچاس لاکھ روپے کے بدلے مجھے پانچ لاکھ کا کپڑا دے دو یا پانچ لاکھ کے مجھے فلاں چیز دے دو کوئی بھی چیز کہہ دیتا ہوں مثلا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی چنانچہ آپ آپ نے وہ چیز مجھے دے دی اور وہ زمین آپ کے پاس آ گئی اور کتنے ایڈوس دینا پڑا کل آپ کو وہ پانچ لاکھ کا سامان صرف دینا پڑا بھائی اور اگر میں ویسے آپ کو پانچ لاکھ کے سامان کے بدلے دیتا تو زید فورن کیا کر دیتا شفا کر کے وہ زمین لے لیتا تو آپ زید شفا کرنا بھی چاہے تو یاد رکھنا وہ جو پہلے پیسے طے ہوئے تھے ان پیسوں میں وہ شفا کر سکتا ہے یعنی اب اگر وہ شفا کر کے زمین لینا چاہے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے پچاس لاکھ یہ پانچ لاکھ کا سامان یا پانچ لاکھ کے کپڑے دے کر وہ زمین نہیں بھائی کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں پر جو میں نے پیسوں کے بدلے کپڑا یا کوئی اور چیز لی ہے یہ میں نے ایک عقد ثانی کیا ہے زمین پر تو میرا عقد پچاس لاکھ پر ہی ہوا ہے باقی اس ان پیسوں کے بدلے میں نے آپ سے کیا لیا کپڑا لیا یا سامان لیا وہ ایک اور عقد تھا تو وہ تو زمین لینا چاہتا ہے اور زمین کے لیے کون سا عقد کیا گیا تھا پچاس لاکھ والا تو وہ زمین پچاس لاکھ نہیں لے سکتا ہے وہ دوسرے عقد سے تو اس کا تعلق ہی مجھے نہیں مجھے سمجھ میں آگے بھائی وہ ایزبتا بھی سمن اور جس نے اور اگر خریدا کسی نے زمین کو گھر کو بھی سمن کے کسی سمن کے بدلے میں دفع إليه صوباً عوضاً عنه، پھر دے دیا اس کو کوئی کپڑا کے کے طور پر تو, بسمن تو شفا سمن کے ساتھ ہوگا نہ کہ کپڑے کے ساتھ ولا تک رہی اسات ابیو صفا رحمہ اللہ کالا محمد الرحم اللہ تک رہو اور جی مکرو نہیں ہے خیلا کرنا شفے کو تاخت کرنے میں امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں مکروہ ہے وقال محمد الرحم اللہ تک رہو بھائی شفیع اب دیکھو یہ قیلے بتلا دیے پہلے بھی کچھ ہیلے گزرے تھے اب بھی ہیلے گزرے تو کیا یہ قیلے کرنا درست ہے یا مکروہ ہے بھائی تو امام یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ شفے کو ساخت کرنے کے لیے حلا کرنا مکروہ نہیں ہے اور امام محمد اللہ کیا فرماتے ہیں مکروہ ہے مکروہ ہے بھائی پسندیدہ نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی چنانچہ علماء فرماتے ہیں بھائی یاد رکھو اگر خریدار اگر وہ شفیع جو ہے ہاں اگر وہ خریدار جو ہے اگر وہ خریدار ایسا آدمی ہے کہ لوگ اس کے پڑوسی ہونے پر خوش ہوتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تکلیف نہیں دیتا تکلیف نہیں دیتا تو پھر ہیلا کرنا صحیح ہے کیا کرنا صحیح ہے صحیح ہے بھائی میں نے ایک آدمی کے ہاتھ اپنی زمین بیچی اور ہیلا کیا تاکہ والا کیا نہ کر سکے اور جس کے ہاتھ میں نے بیچی ہے وہ نیک آدمی ہے مالانا تبلیغی آدمی ہے بھائی تو اب میں ہیلا کروں تو یہ حیلا درست ہے سمجھ میں آیا کیونکہ وہ آنے کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرے گا کوئی اس کے پڑوس سے تنگ نہیں ہوگا تو اب ہیلا درست کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے آنے سے کیا ہوں گے لوگ ایلو... تنگ ہوں تو اس صورت میں شفے کو ساخت کرنے کا ہیلہ کرنا یہ مکرو ہے نا ہے اس کو ساخت نہیں کرنا چاہیے ساخت نہیں کرنا چاہیے چلیے بس مولانا ہاضا المرام اللہ عالم حقیقت دل